اللہ بہت سلام علیکم اج کی اس محفل کا مقصد ایک روحانی ایمانی مختصر جی کتاب دا تہار ہے جڑی کہ برادرم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 جناب میرے ہاتھ مولا مولانا نے کتاب مانو وقائی اس دا موضوع اس بے مندرجات پسند وسیلا مبارک نا آئے سانو فکر سوچ اطاف فرمائی کتاب اس کی ترجمانی کرتی اللہ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 کتاب کن قیمتی کی اس نے کن کی ضرورت وہ خود متعلق تو بات جناب نو معلوم ہو جائے گا میں <تن�> اس وقت اللہ تعالی دی مدد توفیق نال جب تک اساد منظور ہوئے گا جو بیان وہ گویا اس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 اگر صحیح ہوا کالج طرف ہون گیاں ہو میرے نفس کی طرف امید کبھی ہے کہ یہ گلیں ہون گیاں درست اس <coughs> پہلا اس موضوع نوں. بیان کرنے تو پہلو یہ سمجھو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 دوستی اور رہنمائی کا حق اس بندے ادا نے, نے خطرات جانور نے فلاں تھان ڈاکو نے تان بچ کے جی رستا آ پی موڑیاں رستے دردے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 سڈے صحیح کامل رہنما بنے کیوں کہ اونا اپنے مالک تالا اصل رحبرک رہ رہنما ہے اس کی تباہ ماسا بھی کمی نہیں کیمجھ آ رہی اللہ حیض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 ملائ اسے دے غور بھی ضرورت اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ. اللہ, اللہ. اللہ. اللہ تبارک نے حکم فرمایا ملائکہ نو جانا ابلیس بھی شامل سما وقت رہن کی وجہ نہ اگرچہ حقیقت میں ملائکہ میں اتنے نہیں تھا لیکن کیونکہ وہ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 خیال آیا کہ یار بنیاں چلے آنور دیا نو کوئی یہ سوچ نہیں آئی اللہ تعالی دے حکم دے اللہ و تالا امتحان لیند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 نکتے سے یہ آسان یعنی اللہ تعالی دے بندے تاجیم اللہ, اللہ تعالیٰ, دے دی اللہ, تعالی دے اذن نال. اللہ دے امر نال اللہ تعالی کے حکم نال اس کے حکم دے مطابق یہ جیڑی تعلیم ہے نا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 اللہ دے بندیاں دی تعظیم تے محبت شرک واہ بھی مذہب دا خلاصہ اے اون پھیلاؤ تے جنہ مرضی پھیلا جاؤ خلاصہ تیہ رب دے بندیاں نوں مننا یعنی رابطے دے بندیاں دی تعظیم کرنا اللہ تعالی دے امر دے مطابق ہو ہا جی رب تعالی دے بندیاں دی محبت رکھنا اے شرک اے دی اے شرک واہ بھی مذہب دا سبحان اللہ سنو ابن عبد الوہاب نے جی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 لانتی دا اس اس لانسی نہیں میں اسج اس لانسی نے لال اللہ دے حکم دنکار کرتا ہے تو انکار کومن میں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 شاناخت لاہدیم کی اللہ تعالیٰ بندیم کی حالانکہ اللہ تعالیٰ تعلیم اللہ مطابق خدا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 اگ می ایک دونوں چیزاں مادی میں مادی دنیا بھی نہیں روحانی نہیں روحانی نہیں مادی تھی لینڈ دنیا بھی محسوس اگ بھی محسوس ہوتی دیکھ لو کہ نہیں دیکھ لو مٹی بھی محسوس ہوتی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 فنیلت برسیدہ, آلا پہلے نمبر پہ. او سی, شیطان سی، او اس اے دی فنیلکری سوری دی سوچ فکر مادے دے آس پاس گی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 مٹی تو نفرت کھانے مٹی نہیں لگن دینت کر سلام مٹی شریف دے مٹی شریف دے. محبت بھی رکھتے سن لڑاؤ بھی رکھتے سن مٹی جوڑ کے رکھ سن ہمیشہ سبکیاں دے دے دے مٹی دے <mel entrada> <احد تحفر Emmy> <narrative>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 کوئی سوچ ہوئی کہ نہ ہوئی یہ سجرے لڑ گئے لانسا بلاوا سان درپیش نے پولیس کی روحانی نسل بنے پس جس دیا, تو انتر راج صحیح اہل سنت در اہم سنتماس کدھر لیں تو خدا دا بندہ آپ بھی سوچ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 میںابا oh, oh, oh, میں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 میں منسوب جی کرنا وہ پیو بل نہیں سارے ملے <تصفح>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 اے تو نے ہو گئی جے میں کے خدا دقابلے مننا خدا دے مننا اے تعلیم نہیں تعلیم کہ اللہ تبارک دے حکم دے مطابق مننا سر تعلیم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 لیکن تصا دیکھو اے قالو انما نريد الاصلاح بین من و ہم تو دونوں فریقوں کے درمیان اسلح چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے اللہ تعالی نے فرمایا انہوں نے جب آخیا جاندے تو فساد نہ کرو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 کی بتی آیا ہے حکم مقابلے اپنی ماں کی سینس نو لیا کون سی ہوں اپنی ماں چیم کی پول آفر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 میں میں بم بم بم ہے کی کی کی ہو ہو یا پوتلا کل میرے رب نے آج فرما دیتا ہے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 جنا ٹائم لگتا ہے نہ ربو سبحان اللہ اللہ اکبر اے او پانی نہ پچھے پھر کنڈ نیوی کر کے بیٹھا ہوں لا کالے جو کچھ پڑھنے سبحان اللہ تاں اوپر شک اونٹ اوناں تے اٹھ بولیا میں تو کی سمجھ جا کے جانا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 مار جان چڑائی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 پاسے مقابلہ مقابلہ کتاب اندر نے نے تو ماخا بھی بارے لچک پیدا نہیں ہوں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 مولانا مستی محبوب حضرت نے باطنی کا فائدہ <تصف>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 गल तो बिलकुल ठीक वादि है मकसद की मकसदी का सुनी तू तस्लीम छू तीम छो हजरा जी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 تھا جے میں قرآن پاک نے ہیں کہ بنانا چاہنے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 کہ تعلیم کم کمیٹی تشکیل دیتی گئی تو پوچھا گیا کہ جائز فرمایا شامل ہونا ایسی مجلس میں شامل ہونا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 اس میں اندر جڑے کے دشورا کافا شریف رال کے ملاں تو انا آئین تیار کیتا ہوں تڑے کی لیتا ہوں اندر دے اندر سکا نمبر یاران دے اپرے اس کتاب دکھیا جا رہا ہے ملک میں پہلی بار پاکستان کے آئین کو اسلامی سانسے میں ڈھالنے کے لئے اسلامی سانسے میں ڈھالنے کے لئے یعنی یہاں سام بطلا کے نکلا کہ ہے کو فرسی سہونٹا ہلاں لگیا کنے دے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 نیک تقریر کی, تا. کو نیک کی بدیت اسلام کو کے کی مسئلہ یار یار مطلب مطلب کے قوم کام مل گئی یار فل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 کیونکہ مسلمان خدا رسول جب دین نا تو مسلمان کا ہو گیا دین اسمبلی بنا دیے آئین مسلمان کا ہوں دا دین آئین ہوں ہی نہیں کیونکہ آئین اسمبلی دینا ہے. دیر خدا رسول رسول معلوم ہے. ہے اسمبلی مسلمانوں کی نہیں مسلمان اسمبلی کا ہی. ہی کہ نہیں گل سمجھ آئی آہ. اسمبلی میں آئین ملتا ہے مسلمانوں کا دین ہوتا ہے آہ.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 لگیلاڑ چی امر نیسا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 ਆਪ ਫਰਮਾਵੇ ਨੇ ਮਰਦ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦਰਦ ਨਾ ਛੋੜੇ ਆਉ ਗਣ ਦੇ ਗੁਣ ਕਰਦਾ ਕਾਮਲ محمد بادشاہ لال ਬਣਾਉਣ ਬਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੌਤੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਕਾਤਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੌਤੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖ ਪਰਪਰ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ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 درد لئی... آل... جس فکیر کھول رہے وہ I'm sorry, but you don't know what the man who knows. I'm not a man who knows. مل مل دا ہے سر دا سبحان اللہ اللہ رب العالمین سنو ہر